صلى <تصفيق> الله وسلم على سيد المرسلين وخاتم الانبياء اما بعد الحمد لله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلي أي على النبي اق بالمعجزات الناقظات للعادات جمع امر بخلاف على, اند على نام الاخر علیہ یہاں سے ثبوت نمبت کو بیان کر رہے ہیں اس سے پہلے وقوع اور ارسال کو بیان کیا کہ رسالت واقع اور ثابت ہے پھر اس کے بعد اس کے ثبوت پر اس کے فوائد بیان کیے کہ رسالت یعنی انبیاء کے بیچنے کے فوائد کیا ہیں پہلے بتا دیا تھا کہ اس کے بعد ثبوت بھی بتایا جائے گا اور پھر تارجین الباس کے پاس بھی کی جائے گی تو یہاں سے مادن اور ثبوت کو بیان کر رہے ہیں ثبوت کے رسالت کے لیے معجزہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی نبی کو کسی انسان کو پیغمبر بنا کر بیچتے ہیں تو پھر اس کی تائید کے لیے کچھ ایسی چیزیں عطا فرماتے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی ہے غیر نبی نہیں ہے وہ چیزیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کو معاوضے کے نام سے یاد کیا جاتے ہیں خار کے عادت عادت کے عاد عاد خلا وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان سے ظاہر ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور وہ چیز ایسی ہوتی ہیں کہ جو غیر نبی سے سادر نہیں ہو سکتی غیر نبی سے نہیں ہو وہ خارے کی عادت امور کا ضبور کئی طور سے ہوتا ہے خانت عادت مطلب عادت کے بر خلاف برخلاف عام طور پر ایسا نہ ہو سکتا ہو لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو یہ مختلف صرف میں ہو. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس سے عادت عادت کے خلاف اگر کوئی امر ظاہر ہوتا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ اس شخص کی حیثیت کیا ہے اگر تو مدعی نبوت ہے کہ نبوت کا دعوی کر رہا ہے اور اپنی نبوت کے ثبوت میں اس نے جو امر پیش کیا ہے وہ خارق کے عادت ہے تو پھر یہ معجزہ گرائے گا لیکن اگر خارق کی کوئی امر کسی کے ہاتھ سے ظاہر ہو جائے لیکن وہ اپنی دعوی نبوت کے ثبوت کے لیے اس نے پیش نہ کیا ہو بلکہ حادثن اس سے ضرور ہو گیا ہو چاہے وہ نبی ہو یا غیر نبی ہو اس کو کہتے ہیں کرام آدن ظاہر ہو جائے ثبوت کے لیے پیش کیا جائے اسے کہتے ہیں کرام یہ یا تو ولی ہوگا یا نبی ہو دونوں کے لیے لیکن تیسرے نمبر پر اگر کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر امر خارے یعنی امر جو خارے سے عادت ہو وہ ظاہر ہو جائے اور وہ شخص ایسا ہو کہ اس کے ولی ہونے میں یا فاصف ہونے کا کوئی پتہ نہ ہو کہ یہ ولی ہے یا فاطف ہے یعنی مستور الحال مستور الحال یا جس کے ذہنی کیفیت کا پتہ نہ چلے کہ یہ ولی ہے یا غیر ولی ہے اگر اس کے ہاتھ پر کوئی خارش عادت عمل ظاہر ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں معاون ہے یہ اللہ تبارک مطالعہ کی طرف سے معاون ہے اس کے ساتھ معاون تین پہلا معجزہ دوسرا کرامن تیسرا معاون نمبر چار اگر وہ شخص فاطل اور فادر ہے یا کافر ہے اس کے ہاتھ پر اگر خارق عادت چیز یا کوئی امر ظاہر ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں استدراج راج استد راج جادو وغیرہ یہ چیزیں استدراج کی سورجیں ہوتی ہیں فارغ سے جب شادر ہوتی ہیں. تو نمبر چار کیا ہے استدراج نمبر پانچ اگر کسی فاسق اور فاجر کے حق میں تو اگر وہ چیز ثابت ہو رہی ہے وہ تو استدراج ہے لیکن اگر وہ اس کے خلاف آ جائے اس کے بالکل اگینسٹ ہو تو اس کو کہتے ہیں یہانت یعنی تو اگر اس کے حق کی اس کے مقد مطلب کی تائید ہوتی ہے اس کے کام سے اور وہ فاسق و فاجر تو وہ استدراج کہلاتا ہے لیکن اگر اس کی تائید نہ ہو بلکہ اس کے خلاف چلا آئے فیصلہ اس کو کہتے ہیں یہاں مسلمہ کا جس نے دعویٰ نمک کیا تھا تو میری آسلہ ہے ضائع اس میں ہاتھ پھیروں گا تو ٹھیک ہو جائے گی اس نے اس کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرا تو جو دوسری صحیح تھی وہ بھی خراب ہو گئی اس کو کہنے ٹھیک ہے نا تو پہلی چیز معجزہ جو متعین ہے نبوت میں پیش کریں نمبر دو کرامت جو آدھار کسی کے ہاتھ سے ظاہر ہو جائے چاہے وہ نبی ہو یا غیر نبی ہو لیکن سکون کے لیے پیش نہ کیا جائے نمبر تین معاونت یہ جو مستور الحاظ شخص جس کے بارے میں فاصف یا ولی ہونے کے بارے میں کوئی معلوم نہ ہو اس سے اگر خارقات جو کسی فاصف و فاضف شخص کے ہاتھ پر خارے کے عادت عمل ثابت ہو جائے نمبر پانچ نمبر پانچ کیا کہتے ہیں اس کو کہ جو فاض پر لیکن اس کے خلاف ظاہر ہو جائے تو یہ کیا ہے احانت کی اس لیے یہاں سے معجزے کو بیان کر رہے تھے جو مدرعی نبوت اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے اور اپنی سچائی کو اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے معجزے کو پیش کرے اللہ فرماتے ہیں اور معجزہ ایسی چیز ہے جو عزت کے خلاف ہوتا ہے اور مقابلہ چل رہا ہو اور معجزہ ایسا ہوتا ہے کہ جو منکرین کو عاجز کر دے اس کی مثال لانے سے علیہ اور دیگر کے پھر مخالف کی, کی رسیوں کو کھا جانا اور پھر یہ کہ بہت بہت علم ہو جاتا ہے اس بات کا کہ یہ سچا نبی ہے اللہ تبارک کی عادت ہے کہ معذرے کے بعد اللہ تبارک مخالفین کے دل میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ سچائی کو ڈال رہتے ہیں سچائی کا علم ہو جاتا ہے اب اس بات سے یہ انکار کبھی نہ کیا جائے کہ اس اس بنیاد پر انکار نہ کیا جائے کہ بھائی یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ ثبوت کے لیے نہ ہو یا اس کے خلاف بھی تو ممکن ہے کہ موجودہ اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے نہ ہو یا ہو لیکن نبوت کو ثابت کرنے کے لیے نہ ہو وغیرہ وغیرہ تو کئی طرح اس کا ہو سکتے ہیں لیکن اس کو دو باتیں آپ سمجھ لیجیے گا ایک ہے عادت ایک ہے عادت علم قطعی اور ایک ہوتا ہے امکان اس کو کہتے ہیں امکان جواز تو جو چیز قطی طور پر اس سے امکان ذاتی سے کبھی آراز نہیں کیا جی جا سکتا مثال کے طور پر یہ بار کتی اور یقینی ہے اور لوگوں کی عادت ہے یہ سب کو معلوم ہے کہ بڑی آگ کا کام ہے جلانا آپ کا کام کیا ہے جلانا لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ آگ نہ جلائیں لیکن اس کا عدم جلانا یا عدم حرارت یعنی نہ جلانا یہ ممکن ہے لیکن یہ اس کے امکان کی وجہ سے اس کی حرارت پر کوئی فرق نہیں پڑتا وہ علم اپنی جگہ پر قطعی اور یقینی ہے کہ بھائی آگ جلاتی ہے اگرچہ امکان ہے کہ بھائی نہ جلائی ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جرایا امکان ہے لیکن امکان ذاتی کا یا جواب امکان سے علم پر کوئی فرق نہیں مرتا. تو بارک و تعالیٰ جب انبیاء کے ہاتھوں پر معجزات کو ظاہر کرتے ہیں علم یقینی کو علم نبوبت کو ثابت کرنے کے لیے تو سامنے والوں کو علم حاصل ہو جاتا ہے لیکن کسی کو علم نہ ہونا یہ کیا ہے ممکن ہے لیکن اس سے علم پر کوئی فرق نہیں پڑے گا بات آئی سمجھ میں ممکن ہے کہ بھائی بہت سارے لوگ پھر بھی تسلیم نہ کریں معجزے کو ممکن ہے نا لیکن اس امکان کی وجہ سے اس قطعی اور عادی چیز پر کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی عادت جاری ہو چکی ہے کہ دیکھنے والوں میں دل میں سچائی کا علم آ جاتا ہے وہ قطع اور یقینی ہے اس امکان کی وجہ سے اس قطع اور یقینی پر کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تبارک نے تعین کی امبیا کے بال معذات معاجز کے ذریعے سے انا کے ذاتی راہدات وہ معجزات جو توڑنے والے ہیں آداد،, آداد کے خلاف معجزہ معجزات جمع ہے معجزہ کی کی کیا ہے, امر کی خلاف ویسا عمر ہے کہ جو عادت کے خلاف ظاہر ہوتا ہے حلت متحرن نبو نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے ہاتھ پر اندر وَعَلًا وَعَلًا وَعَلًا طور پر انکار کو آج کر دے اس کی مثال لانے سے لوگ بل موجہ اگر کسی کی نبوت کی تعریف موجنے کے ذریعے سے نہ ہو تو, تو اس کے قول کو تسلیم کرنا ضروری نہ ہو اس کے قول کو تسلیم کرنا ثابت نہیں ہوگی تو اس کا ماننا ضروری نہیں ہوگا ایک بات اگر معجزہ نہ ہو تو دوسری ولمات ولمات فی تو کوئی فرق نہیں ہوگا سچے اور جھوٹے نبی اگر نہ ہو تو سچے اور جھوٹے نبی میں کوئی فرق نہیں ہوگا یہ, یہ بانا والا بان ساد اور نہیں ظاہر ہوگا سچا کے دعوے میں آنے لکھا دے کا جھوٹے سے تو سچا اور جھوٹے کی پہچان نہیں ہوگی آئندہ ظہوری اور ظہور کے, کے, کے وقت علم یقینی حاصل ہو جاتا ہے اس کی سچائی یا اصول الجزم یقین حاصل ہو جاتا ہے اس کی سچائی کا بہترین کے ذریعے ہے عادت کے جاری ہونے کے طریبارک کی عادت جاری ہے, کہ اس سے بہت ہو جاتا ہے علم عادی اس کو کہتے ہیں کہتے ہیں جو علم حصی کے مقابل کی طرح ہوتا ہے مثلا جو چیز انسان سے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اس کو اس کا علم ہو جاتا ہے میرے سامنے لیپ ہے موبائل ہے کتاب ہے تو جب بھی میں دیکھوں تو مجھے یقینی علم حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب ہے یہ لیپ ہے یہ موبائل ہے یہ ڈائس ہے یہ چیئر ہے آئی بات سمجھ تو جس طرح علم ہسٹری ہے اسی طرح علم عادی ہے کہ جو لوگوں کی عادتیں بن جاتی ہیں عادت ہے یہ کہ وہی آگ جلاتی ہے پانی پیاس ہو جاتا ہے کھانے سے بھوک مٹ جاتی ہے یہ عادتیں ہیں لیکن اب اس کے خلاف کبھی امکان ہوتا ہے لیکن اس امکان کی وجہ سے اس علم یقینی پر کوئی فرق نہیں پڑتا بھئی ایک طرف عادت ہے یہ کہ بھئی آپ جلاتی ہے یہ علم یقینی حاصل ہے ہمیں عادت کی وجہ سے لیکن دوسری طرف ممکن ہے کہ بھائی آگ نہ بھیجنا ہے سب کو نہیں جلایا ممکن تو ہے نا لیکن اس امکان کی وجہ سے علم یقینی پر کوئی فرق نہیں پڑتا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جب انبیاء کو معجزات عطا کرتے ہیں تو معجزات سے عادت انبیاء کی سچائی ظاہر ہو جاتی ہے اگرچہ پھر بھی اس بات کا امکان ہے کہ کسی کے ہاں اس کی سچائی ظاہر نہ ہو لیکن اس امکان کی وجہ سے اس حل میں یقینی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ بھی جیسے سمجھ آ گئی بے تری اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ آٹھ مخل کر علمکن اگرچہ علم کا پیدا نہ کرنا ہونا یہ بھی ممکن ہے سمجھاتے ہیں کہ ایک شخص ہو وہ آ کر بڑے مرنے میں یہ دعویٰ کرے کہ میں بادشاہ کا ہوں. بادشاہ کا ہوں. اب لوگ ایک یہ ہے کہ اے بادشاہ وقت اگر میں آپ کا قاصد ہوں تو آپ اپنی عادت کے خلاف اپنے مقام پر تین مرتبہ کھڑے ہوں اور تین مرتبہ بیٹھیں عادت کے خلاف اپنی جگہ پر اپنے مقام پر پہلے کھڑے ہوں پھر بیٹھیں, پھر, کھڑے ہوں, پھر بیٹھیں کھڑے ہوں پھر بیٹھیں پھر کھڑے ہوں پھر بیٹھیں لوگوں کے سامنے اگر وہ بادشاہ اس وقت اس بندے کی بات کو سن کر تین مرتبہ پر ہو کر بیٹھ جاتے تو لوگوں کو کیا علم حاصل ہوگا جی لوگوں کو کیا علم حاصل ہوگا لوگ اس بات پر یقین کر لیں گے کہ یہ بادشاہ کا قاصد ہے یہ بادشاہ کا قاصد ہے لیکن اب بھی اگرچہ جی امکان ہے اس بات کا کہ شاید کہ بادشاہ نے اس کی رسالت اور اس کی جو اس کو جو قاصد بنایا ہے یہ بادشاہ کا قاصر ہے یا نہیں اس کی وجہ سے بادشاہ نے یہ کام نہ کیا ہو بلکہ کسی اور بنیاد پر کیا ہو بادشاہ اس کی وجہ سے نہ کھڑا ہوا ہو بلکہ کسی اور وجہ سے کھڑا ہوا ہو اور بیٹھا ہو امکان تو ہے تو اس امکان کی وجہ سے یہ جو لوگوں کے علم یقینی حاصل ہو گیا ہے پہلے اس پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا تو یہی اس عبارت میں اشار ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ امبیا کے معجزات کی وجہ سے جو علم یقینی حاصل ہو جاتا ہے اس کے منافق دوسرا کوئی امکان نہیں ہے جیسے آپ ایک اور مثال ہوئی ہے کہ ہمیں معلوم ہے یہ بات کہ کہاڑ سونے کا نہیں بنا ہوا پہاڑ پہاڑ ہی ہے سونے کا نہیں بنا ہوا اگرچہ امکان تو ہے کہ وہ سونے کا بن جائے لیکن ایک طرف علم یقینی کتی آتا گیا ہمیں تو اس میں جو امکان ہے اس امتحان کی وجہ سے اس علم یقینی پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا جی جی وزا لے کر اور یہ بات ایسی ہے جیسے کوئی دعویٰ کرے کہ میں اس فلاں بادشاہ کا قاصد ہوں تمہاری طرف تمال للملک پھر اس بادشاہ کو مخاطب کر کے کہ حمکم کو اگر میں سچا ہوں تو آپ اپنی عادت کے خلاف کریں اور اپنی جگہ سے تین مرتبہ کھڑے ہوں کا پھر اس کے بعد اگر بادشاہ ایسا کام کر لے تو یہ سیل و جماعت علم ضروری جی مقالی تو اس جماعت کے لیے علم ضروری عادی حاصل ہو جائے گا اس کی سچائی کا اس کے قول میں لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ اپنے قول میں سچا ہے کہ یہ بادشاہ کا ہیں سمجھ ممکن اگرچہ اب بھی جھوٹ کا امکان ہے فی کیوں اس لیے کہ ممکن ہے کہ بادشاہ کسی اور وجہ سے کھڑا ہوا ہوگا بلکہ یا تو بادشاہ اس لیے کھڑا ہوا ہو کہ میری رہایا کے ایک فرد ہے میری عوام کا ایک فرد ہے تو یہ مجھے کہہ رہا ہے تو چلو میں یعنی بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے مرتبے کے خلاف اپنے مرتبے کا خیال رکھے بغیر اپنی عوام کی وجہ سے کھڑا ہو رہا ہوں یہ ممکن ہے ذاتی عقلی امکان جو جواز عقلی ہے جائز قرار دے دے تو جواز عقلی لافی خصور علم قطعی تو جواز عقلی علم قطعی اور یقینی کے خلاف نہیں ہو سکتا ع جیسا کہ ہمارا ایک ہی مرتبہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں امکان آتا پھر امکان کہنے میں کیا है ممکن ہے یہ ہو ممکن ہے وہ اتنے سارے امکانات بیان ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بھی کئی سارے امکانات کیے जा सकते हैं باہر عم الحدہ ہم نے جان لیا جیسے ہم جانتے ہیں کہ بہت پہاڑ سونا نہیں بنا ماں ممکن تو ہے کہتے ہیں جس طرح یہ مثالوں سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ امکان جو علم قطعی اور یقینی ہے اس کو ماہ جواب عقلی کوئی نقصان نہیں دیتا اسی طرح کے اتحاد ہونا قزہ ہونا اس سے اس مقام پر انبیاء کی بیس میں یہ العلم کی معجزے کی وجہ سے سچائی کا علم حاصل ہو جاتا ہے بموجب العادت عادت کے طق... عادت کے عادت کے تقاضے کے مطابق یہ انسروں کے اس لیے کہ عادت بھی علم کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے عادت بھی علم کے طریقوں میں سے عادت سے بھی انسان کو ایک علم حاصل ہوتا ہے جیسے کل جیسے کہ جسے آواز سے جیسے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے کوئی سن لے تو اس کو علم حاصل ہو جاتا ہے کہ ہاں ادھر کوئی آواز ہے آنکھ سے دیکھ لے تو علم حاصل ہو جاتا ہے ہاتھ سے چھو لے تو علم حاصل ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ یہ بات کوئی مضر نہیں ہے آگے یہاں بال حضرات احترام کرتے ہیں کہ موجودہ فصالت کے کی ثبوت کے لیے کافی نہیں ہے اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ معجزہ رحم اللہ کی جانب سے ہو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ تصدیق کے لیے نہ ہو اور اس کا بھی امکان ہے کہ قاضم کی تصدیق ہو کئی سارے امکانات ہیں لہٰذا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ معجزے کی وجہ سے ہم اس کی رسالت سات اشارے اس کا جواب دیتے ہیں بڑا آسان سا یہ یہی بڑا کہ جہاں تک بات ہے تمہارے امکان ذاتی کی اس کے کئی سارے امکانات ہو سکتے ایک طرف علم قطعی اور یقینی ہے دوسری طرف جواز عقلی ہے کیا اپن کئی ساری چیزوں کو جائز قرار دے سکتی ہے لہذا جواز عقلی علم قطعی اور یقینی کے خلاف نہیں ہو سکتا جس طرح کہ ہمیں یہ بات معلوم ہے آجن کہ آگ جلاتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بات ممکن ہے کہ بھائی آگ نہ بھی جلائے اس امکان کے باوجود بھی کوئی بندہ آگ میں چلانگ نہیں لگاتا اس امکان کے باوجود ممکن ہے کہ نہ جلائے لیکن پھر بھی نہیں جل آگ میں چلانگ لگاتا کیونکہ علم قطعی اور یقینی اس بات کا ہے کہ بھائی آگ جلاتی ہے اسی طرح بیا علیہ السلاۃ السلام کے معجزات سے نبوت ثابت ہوتی ہے یہ علم قطعی اور یقینی ہے اب یہ کہ یہ امکانات کے ثابت نہ ہو اس کا علم نہ ہو یہ نہ ہو وہ نہ ہو یہ سارے کی ساری بہت یقلی ہیں یہ علم قطعی اور یقینی کے خلاف نہیں ہے یہ کوئی مضر نہیں یہ بلائی کا ہیں کوئی مضر نہیں ہے اس میں امکان غیر ام اللہ اس بات کا ممکن ہونا کہ معجزہ غیر اللہ کی جانب سے ہو اور کوال ہاں غرض تصدیق کہ اس بات کے ممکن ہونے کے لیے کہ بھئی تصدیق کی کرنا تصدیق کی غرض سے نہ ہو اور کونے والے تصدیق کاغذ یا اس بات کے ممکن ہونے کی وجہ سے کہ یہ معجزہ کاغذ کی تصدیق ہو کسی جھوٹے کی تصدیق ہو علاقائی کے احتمارات تمام اعتمادات جتنے بھی اعتمادات ہیں یہ کوئی مضر نہیں ہے کیوں کمالا خدا ہو جس طرح کہ یہ بات مضر نہیں ہے فی العلم ضروری الحصی بحارت نعرے امکان کے جلانے کا, کا حصہ علم ہے علم ضروری ہے تو اس کی حرارت کا امکان جب اس کے لیے نہیں ہے تو اسی طرح علیہ السلام کے معجزات سے سچائی کا ثبوت علم یقینی ہے اس سے سچائی کا ثبوت نہ ہونے کا کہنا یہ جوازی عقلی ہے اس سے اس کے علم پر کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی مضر ہے نہیں ہے ہمارا جیسے موضوع نہیں ہے فنڈ میں ضروری حصہ میں امکان آدم ہرا رہا نہ جلانے کا ممکن ہونا آپ کے لیے ان لو اس طور پر اس معنی کر کہ اگر یہ اندازہ کر لیا جائے لو قدرہ اگر اندازہ کر دہلی جائے عدموں اس کی عدمی حرارت کو محاور نہیں آئے گا تو ثابت ہوئی کہ جب ایک طرف علم یقینی اور قطعی ہو دوسری طرف محض جواز یا عقلی ہو امکان ذاتی ہو تو امکان ذاتی سے علم یقینی پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ اس کے منافی معجزات سے سچائی یقینی طور پر حاصل ہو جاتا ہے اگرچہ اس میں امکان ہے اس بات کا کہ انسان کو قطع حاصل اللہ تعالیٰ آپ سب کے ہاں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ